بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم حامد و عباس نتوبو الاللہ و نستو کرو حامد اور عباس یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم خود سے پنسر طلب کرتے ہیں المجرد و عصد اوضو انت تسافہا وطا یوضو خواہش کرنا پسند کرنا چاہنا میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں دوسرے کے ساتھ مصافہ کرو یتسافہ آنے سینیا گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے اضافہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تو یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیں مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے المدرس استاد کی یا کام یا تمہارا یا تمہارا کرو یا کوشش نہ کرو تم بچو اس بات سے تم بیمار بنولی میں اللہ کی بناہ میں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جھوٹوں میں سے یعنی میں جھوٹ بول کر میں شامل ہو جاؤں بات سے میں اللہ ہی مانت جاؤ. و استاد اے استاد یا استاد محترم نوشی کو اوشا کا یوشی کو کمانا ہوتا ہے قریب ہونا نوشے کو ہم قریب ہے ان تفرغ ہو جائیں تفرا یا تفر اہتمام سے کسی ادارے سے نکلنا یعنی فرغ ہونا علم طریقہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں تلاش کرنے کا طریقہ فلماجم ڈکشنری میں المدرس وستاد یعنی ہم ڈکشنری میں کوئی لفظ تلاش کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں و استاد یقیناً, یقینا یقینا یہ بہت اچھی سوچ ہے رکھ دوں گا کلاس میں جہاں تک انسان کا ہاتھ پہنچ سکے اور وہ ہوگی تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی وہ ڈکشنری تمہاری یعنی مطلب یہ ہے تو تم اسے اس سے तो فائدہ کر سکو گے تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکیں گے یہی رکھ دوں گا تم سے کوئی بھی اس کتاب کو پکڑ کے اس میں سے کلس تلاش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے سوالات کا جواب دیجیے سبق کی روشنی میں اما یتسا الب اللہ تل طلبا کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یتسا طلبا ایک دوسرے سے کس کے بارے میں سوال رہے ہیں تنا اس لیے بکرن لی؟ لی کہ اس نے دوائی کی تناولا نالا یا نالو حاصل کرنا پہنچنا اور تناولا یا تناولو اس کا مانا ہوگا یعنی کسی کی پہنچ میں ہونا کسی چیز کا کسی کی پہنچ میں ہونا مادہ یقول عباس الحمدین حامد عباس سے کیا کہتا ہے اور حامد العباس یا, یا, یا دیکھ لیجیے اگر بولٹ ہو غالباً یہی ہے آ, حامد ہاں عباس حامد سے کہتا ہے یا آور حامدا سے کہتا ہے اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے باہر نکل جانا صورت اللہ, عنہ. میں اللہ نے ہمیں اسے رکا ہے نحان اللہ عنہ. غالباً سورة میں ہے نہانیا ذکر کیجیے مسعود کی سوچ یہ ہے کہ وہ ڈکشنری میں دلاش کرنے کا طریقہ سیکھے یا یوں بھی اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں فکر استاد سکھائے قابل المدرس و حادف راتا استاد نے اس کی یہ سوچ قبول کر لی ہے نعم قابل نعم قابل نام قبل المدرسو حادفرا تھا نمبر دو من ابواب الفعل الگ مزید مزید فی کے فی کے ابواب میں سے ہے باب وفا تا, تا انیس میں حرف سے علی با دہ اور علی کا اضافہ کیا گیا ہے فا کلمہ کے بعد فا کے بعد کہہ لیجیے فا کلمہ یا فا سے پہلے اور علی کا اضافہ کیا گیا ہے فا کے بعد شاہ و تاوانا تاوانا جھگڑا کرنا, کرنا ایک دوسرے پہ نقطہ چینی کرنا اس تخری ہی نکالنے کی کوشش کی یہ کہہ سکتے ہیں نکالنے کی کوشش کیجیے کی ان افعال کو جو اس سبق میں وارد ہوئے ہیں اور جن کا تعلق باب طفا اعلی سے ہے تصا ال تفعال ی طرح آگے, پھر آگے تاونو، تاونو تاونو ہے پھر آگے, آگے متفا علینا اسم الفائل ہے متشا امینا تشا ام یشا امو تشا ام متشا امن اشم الفال متشا یہ بھائی باب تفال ہے یا تناول تنا ہے تنا تنا تشاجر تشاجرے بلکہ پہلے ہے تشاجر پھر آگے اس کا مصدر ہے تشاجرام کے ہوگا تشاجر آگے بل بالالقاب میں تناب تناب تنابز دوسرے کو پڑے لقب سے ذکر کرنا آگے, آگے تنابز او بی سے ہے تصوفا یا تصافحا سے مسافر کرنا تماروار جھوٹ موٹ مرین بننا ضرور ہے تمرین پر غور کیجیے آنے والے سے مصدر امر مزارے یا یوں کہیے پھر مزارے بنائیے پیش کیجیے لائیے یا نہیں بنائیے پھر مزارے امرا پھر امر المستر اور بستر الماوی تنا تنا تنا تنا تنا اور تنا جس کی جمع تاون وقت ہوا اور مصدر اس کا ہے تعاون تعاون تصا المر پہلے امر ہے تصا البر مصدر بنے گا اس سے پوچھنا تشاجرا جس طرح درخت میں سے کشاکیں نکلتی ہیں اس طرح سے اختلاف رائے کرنا کسی سے نکتہ چینی کرنا اختلاف کرنا نکتہ چینی کرنا اور جس اختلاف میں جھگڑا آ جھگڑے کی نوبت جس میں پہنچ جائے جھگڑے کی نوبت آ اس کو کہتے ہیں تشاجرا یا تشاجر تشاجر اور اس مستر ہے تشاجر یا سباک یہ تالیلات میں سے باب تفاول ہے تھانا کہہ لیجیے گا, گا مست جھوٹ موٹ رونا تا یا مخت سے گر جائے گی تآم اور مصدر اس سے تاآم لکھن استعمال کیا ہوگا تا تا تا تا جھوٹ بھوٹ بننا اور مصدر اس کا ہوگا تا اصل منتھا تا نمبر چار ہاتھ آتی جاتی آنے والے فیلوں میں سے آنے والے خیلوں سے اسماع الفائل بنائیے فائل کی جمع اسم الفائل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سلاتی مزید تعلق رکھنے والے خیلے مدارے کے شروع میں یا کو ہدا کے نیند بشمول لگا دیجیے اگر سیکنڈ لاسٹ حرف پہ اگر سیکنڈ لاسٹ حرف پہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے پہلے سے زیر ہو ٹھیک ہے تو ٹھیک ورنہ خود زیر لگا دیجیے نیچے ہم نے خود لگانی ہوگی متفائلن اسم فائل ہے یہاں اور اسم الفائل متفائلن علن تشا سے متشا یعنی کسی سے بری خبر لینے والا یعنی ضعیف العتقاد کو عموما کہتے ہیں بدشکون نہیں لینا بد شگون لینے والا یعنی اس کی خاصیت میں سے المشارہ کا تو مشارکت نہ طلبا نے ایک دوسرے کی مدد کی ناسو لوگوں نے ایک دوسرے سے مصافہ کیا معانی میں سے ان یا کے یا خاصی یاد ان میں سے کیا ہے اظہار کرنا جو انسان کے باطن میں نہیں ہے اپنے باطن کے خلاف کو باز ظاہر کرنا بیمار ہوا کہ اس نے بیماری کا بہانہ بنایا اے المردہ اس نے ظاہر کیا بیماری کو حالانکہ اسے کوئی بیماری نہیں تو امداد آتا آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے لباوی طفاع کی فی حل مادی المدارے مسکرہ اور متعین کیجیے ان مثالوں میں امر کو, کو, کو مسکر کو وسم الفائل اور وسمئی اور, اسم اور اسم زمان کو کیا کہہ لیجیے ظرف مکان اور ضرف زمان ان سب کو متعین کیجئے اب یہ بات ذہن میں رہے کہ وسمئی یعنی اسمئی دونوں نام مکان اور زمان کے اس کو کہا جاتا ہے مکان اور ضرف زمان ضرف مکان یہ 38 مجرر سے ظرف مکان بھی اور ظرف زمان بھی 38 مجرد سے وسم الفاعل و اسم المفعول مکان و زمان مزید فی سے اسلات مزید فی سے ظرف مکان اور ظرف زمان کا وہی وزن ہے جو اسم المفعول کا ہے اسم المفعول کا قال تبارک وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عما يتساءلون عن النبأ عظیم وہ کس چیز کے بارے میں دوسرے سے سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے بارے میں بڑے حادثے کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے قریش مکہ کی اکثریت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ قیامت کو آخرت کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مذاق میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے یار قیامت کب آئے گی وہ تو بڑا ہولناک منظر ہوگا یہ کیسے آئے گی لوگوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا اس طرح وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے یا کہہ لیجئے اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے تنزن تو اللہ نے کہا وہ اس کو معمولی حادثہ نہ سمجھے نبائل عظیم عظیم خبر کے بارے میں بہت سنگین بہت بڑے حادثے کے بارے میں وہ دوسرے سوال کر رہے ہیں وہ کو معمولی حادثہ نہیں ہے غیر معمولی کو عظیم کہتے ہیں مجھے کہاول پور سیری منحد دوا غدائی پرسن کہتے ہیں ٹکیا کو گولی جسے یعنی ہم رات گولی ہوگا یا ٹیبلٹ کے معنی میں کہ لیجیے دو ٹیبلٹس یا دو گولیاں لے لو اس دوا کی بادل غذائی دوپہر کے کھانے کے بعد پُرسر ہم نے کہا لفظ مرا اس کا یہاں مراد کیا ہے گولی عالد طبیب الحمدا ڈاکٹر نے احمد سے کہا ما انت دن تم بیمار نہیں ہو انا ماں مارے تو بیماری ظاہر کر رہے ہو تناول یہ تناولا یا تناول سے باب تفاعل سے یہ کیا ہے فیل امر ہے اور پیچھے یہ تصا علو نہ تصا یہ, یہ باب تفاعل سے پھیلے گزارے ہے تناول قرسینی دو ٹکی دو گولیاں دو ٹیبلٹ من اس کا تجمہ بھی ہم کر چکے نہیں ہو بیماری جھوٹ موٹ بیمار بنے ہوئے بیماری کا بہانہ بنا رہے ہو نمبر چار تمار سے لا جناب القاب القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو برے طریقے سے یاد کرنا ذکر کرنا جائز نہیں ہے ا تنابز ہے تنابذا تناباز سے اتب کی ام تطابق یادو کیا تم رو رہے ہو یعنی واقعہ رو رہے ہو یا جھوٹ موٹ رو رہے ہو رونے کا بہانہ کر رہے ہو لڑکے تو تتباقہ سے یہ فیر مدارے ہے مائی امبا تناوردویتی بغیر مشہورت طبی نہیں مناسب ہے دوائیں لینا یعنی کہ گولی وغیرہ کو ٹیبلٹ وغیرہ لینا بغیر مشہورت طبی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی दवा سیرپ ہو یا گولی وغیرہ ہو تو ادویا جما दवा उनकी ان کی دوائیں لینا یعنی مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے के کے مشورے کے بغیر مشورے کو وہ کہتے ہیں عربی زبان مشہور اتن مشہور مقول اتن کے ودن پہ مشہور اتن تنا جاسوس و سمے آ کرامنہ سی نامہ یا جی نام سونا اور تناؤما یا جی تناام باب طفاول ہے اس کا من جھوٹ موٹ سونا یعنی سونے کو ظاہر کرنا اندر سے نہ سونا حقیقت میں آ, نمبر چھ میں تناول تناولہ تناوالو سے مزدور ہے تنا ما ہے باب طفا سے جاسوس جھوٹ بوٹ سویا اس نے جھو سونے کا بہانہ کیے بنایا وسن کلام النا سے لوگوں کی بات کو سن لیا تا شاہج رہا الازار ابو یہ ہے, ایک دوسرے سے جھگڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارا یا یوں منع کیجیے تشاجرہ الا ان, ان, ان لوگوں نے جھگڑا کیا ایک دوسرے سے جھگڑا کیا وہ تذار اور ایک دوسرے کو مارا نمبر نوکر اندھا نبینا نہیں ہے, ناسو تاکہ حتی کے معنی میں ہے تاکہ اس پر لوگ صدقہ کریں یا معنی کریں گے بامحاور تاکہ لوگ اسے صدقہ و خیرات دیں اس میں یتھا تعامہ یت عام باب طفاعل ہے نمبر دس یجب اللہ ھم... تت رکھ ادویت متناول عید الادفال ضروری ہے کہ نہ چھوڑ دیا جائے دواؤں کو فی متناول اپروچ میں بچوں کے ہاتھوں کی پہنچنے کی جگہ میں دوائیں نہ چھوڑی جائیں یعنی رکھی جائیں مطلب یہ جا بچوں کی پہنچ سے جیسا لکھا ہوتا ہے کس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو یہ یعنی ضروری ہے کہ دواؤں کو بچوں کی بچوں کے ہاتھوں کی اپروچ میں نہ چھوڑا جائے یعنی جسے بچے پکڑ سکیں نمبر چھ یہ جوز حضر و عہد تعین قبافل <سؤال> آتی ظاہر ہے مخاطب کے لیے استعمال ہوگا منع پیدا کرنے کے لیے یا سے آلو تو آلو کی ایک تا کو ہرف کرنا بھی ظاہر ہے جیسا کہ آنے والی مثالوں میں ہے مثالیں کیا ہیں نمبر ایک ولا تنازو بالقاب تنا بزو اسلوح تنا بزو و تاون تا ولا تھا وجاللہ کشبا ل تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو نمبر سات لئی تہ کاش ہم نے محنت کی ہوتی لئیتا انا لئیتا انا کی اخوات میں سے ہے انا انا کا انا لئیتا لا کن اللہ تو انا جو ہے لئیتا جو ہے وہ انا کی اخوات میں سے ہے اس کا ساتھی حرف ہے اور تفید التمنی اور اس یہ فائدہ دیتا ہے یعنی اس کا مانا یہ معنی دیتا ہے تمنی تمنی کا خواہش کرنے کا کاش ایسا ہو جائے काश ویسا हो जाए تو یہ خواہش کا اظہار کرنے کے लिए استعمال ہوتا ہے وہ ہوا طالب مارا تمافی ہی او معافی اسرن تمنی کس کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو طلب کرنا جس میں طلب کرنے والے کا اپنا ذاتی لالچ نہ ہو. او معافی اسرن یا اس میں کوئی آ, تنگی نہ ہو پریشانی نہ ہو نہ وہ ऐसा ایسا نہیں اس کا होगा طلب مالا تمافی ہی ایسی چیز کو طلب کرنا کہ جس میں انسان کا اپنا ذاتی لالج کوئی نہ ہو اور معافی ہی اس رن یا ایسی چیز کو طلب کرنا جس کے حاصل ہونے میں تنگی ہو دشواری ہو یعنی جس کا حاصل ہونا خاصا دشوار ہو اس چیز کی تما کرنا اس چیز کی خواہش کرنا لئی تو یعود کاش جوانی واپس لوٹ آئے ظاہر ہے کوئی برا آدمی اس بات کی خواہش کرے تو ممکن نہیں ہے لیکن وہ خواہش کر سکتا ہے رہی تھامی لم تلد نہیں والدہ یادو سے تہلیدو اور لم تلدو کی بجائے لم تلد تلد کی تا یہاں معنس سے مانا پیدا کرنے کے لیے کمانا دینے کے لیے نہیں کاش میری ماں مجھے نہ جنتی مجھے جنم نہ دیتی کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا تو انسان بہت زیادہ کسی بات پہ نادم اور پریشان ہو اور پشیمانی کا احساس اسے مسترد کیے ہوئے ہو بے چین کیے ہوئے ہو تو اس کی زبان سے اس طرح کے جملے ادا ہوتے ہیں کاش میں ہی نہ ہوا ہوتا کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا لی تنی فائرطیرو فل لی تنی فائرن کاش میں ایک پرندہ ہوتا ہوا میں اٹھتا رہتا یہ بھی مایوسا جو ذہن ہوتے ہیں قنوتی قسم کے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لئی تنی مادن کیرن فاتا صدا کا کاش میرے لیے یا ماں کریں کہ کاش میرے پاس بہت مال ہوتا تو میں سد کا کرتا تو میں سد کا خیرات کرتا نمبر پانچ سید القافر یومل قیامت کے دن کہے گا یا لیتا کنتو تور میں مٹی ہو چکا ہوتا اب فرتا جمل آتی جاتی آنے والے جملوں پہ لئیتا کو داخل کیجیے یعنی ان جملوں سے پہلے لئیتا کو استعمال کیجیے حامد ان کہیں گے لئیتا ہامدن حیون کاش ہم زندہ ہوتا اتلا لاتن تہی گرمیوں کی چھٹیاں ختم نہیں ہوں گی کاش گرمیوں کی چھٹیاں ختم نہ ہو لئیتا اتلا تس لئیتا اتلا تس لاتن تہی لئیتا جس اسم سے پہلے آئے گا تو وہی کام کرے گا جو انا کرتا ہے اور انا کیا کرتا ہے اسموں کو حالت نصب میں لے جاتا ہے نہنو اتفال ہم بچے ہیں ش ہم بچے ہوتے انا اور اس کے ساتھی حروف کے بعد زمائر متصلہ استعمال ہوتی ہیں ہو ہا کا, کم, آ, کم وغیرہ انا اور اس کے ساتھی حروف کے بعد ہو وا ہی یا انا نخنو زمائر منفسلہ جو ہیں یہ والی دیریں استعمال نہیں ہوتی چنانچہ لئی تا نہ کی بجائے ہم کہیں گے لئیتا نا اتفالن انا شاہ میں جوان ہوں اگر کہنا ہو کاش میں جوان ہوتا تو ہم کہیں گے لئیتا انا نہیں بلکہ لئیتا نی کے بعد یا نہیں بلکہ نی استعمال ہوتا ہے لئیتا شابن کاش میں جوان ہوتا لی جناحانی میرے دو پر ہیں لئیتا لی جناحینی لئی لی جناحینی کاش میرے دو پر ہوتے یہاں جنا لیتا کا کیونکہ اسم بن جائے گا اور لیتا اپنے اسم کو حالت نصر میں لے جاتا ہے انہ کی طرح چنانچے کہیں گے لیتا لی جنا کی بجائے لیتا لی جنا اور جہاں تک لی کا تعلق ہے جو مرکب جاری ہے حرف فر اور مجرور یہ مبتدا بن کر استعمال نہیں ہو سکتے مرکب جاری مبتدا نہیں بلکہ خبر ہوتا ہے تو لی یہاں خبر مقدم ہے اور جنا ہان مبتدہ ہے تو لئیتا کا مفت لئیتا کا اسم ہے جناحانی اور خبر لی ہے اور یہ اپنے اسم کو ہاتھ نظر میں لے جاتا ہے چنانچہ کہیں گے لئیتا لی فی ستارے ہمارے ہاتھوں کی اپروچ میں ہمارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہیں کاش ستارے ہمارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوتے اس کو یوں کہیں گے لئیتا نجوم فی متناول لئی اور فیم نمبر والی ہے لا اور لاد اس کا معنی ہے خوف کو دعوت دینے والی کوئی چیز نہیں مطلب یہ ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ڈرتے کیوں, ہو براتے کیوں ہو کام یہ کام بے درک ہو کے کرو آدھی للجنس اس کو لا نافیہ کہتے ہیں یعنی لا نافیہ لا نفی برائے لا برائے نفی جنس یعنی جنس کی نفی کرنے والا لا مکمل ٹوٹلی نفی کرنے والا لا کلیت نفی پورے پوری جنس کی, کی نفی کرنے والا لا یو بنس محا الب بھی یون سب بنا یو بنسم وا علاما سب بھی اس کا جو اسم ہے لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے یعنی جو مبتدا ہوتا ہے اصل میں اس سے پہلے لائے نفی جنس آ تو اس کو پھر لائے نفی جنس کا مبتلا کہنے کی بجائے لائے نفی جنس کا اسم کہہ دیتے ہیں اس کا اسم یعنی علاماسبی اس کے اسم کو مبنی بنایا جاتا ہے یا اس کے اسم کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس پر جس سے اس کو نصب دیا جاتا ہے مطلب یوں کہنے کی بجائے کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ ایک ایسا حرف ہے جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہو انہوں نے وہی فلسانہ سی بات وہی جو دین مدارس میں ہوتی ہے وہ, وہ کر دی ہے کہ اس اس کے کے اسم کو اس کے اسم کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس چیز پر جس کے ذریعہ سے اس کو حالت نصب میں لے جایا جاتا ہے یعنی یہ خود ناصب نہیں ہوتا یہ حرف بلکہ یہ اس حرف کے قائم مقام ہوتا ہے جو کسی کو نصب دیتا ہے بدال قرآن خانہ مدافع اور یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب یہ مفرد ہو یعنی سنگل مفرد ہو آگے کسی کی طرح مضاف نہ ہو مرکب نہ ہو ہوافر یعنی مضاف نہ ہو نحو جیسا کہ لا لا ریب ریب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کلیت نفی لاقرا فین دین دین میں کسی قسم کی زبردستی کسی قسم کا جبر و اقرا نہیں ہے اور فی الحدیف لا صلاح بعد بہت غذا تطلع اشمس کوئی نماز نہیں ہوتی صبح کی نماز کے بعد یہاں تا کے سورج طلوع ہو جائے ولا صلاة بعد الاسری اور کوئی نماز نہیں ہوتی اثر کی نماز کے بعد حتی تغرب شمس یہاں تا کے سورج غروب ہو جائے قو بن بنائیے جملن جملے من الکلمات الاتیتی آنے والے الفاظ سے مستعملا لن نافیت للجن سے جنس کی نفی کرنے والے لا کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے الفاظ سے جملے بنائیے حالت دواء غررن حالت دواء لا غررن اس دعا میں کسی قسم کا کوئی ن حَذِهِ الْمَجَلَّةُ لا فَائِدَةَ فِيهَا یہ رسالہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے حَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا خِلَافَ فِيهَا یہ مسئلہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لا حاجتہ الى الكراسی الانا اب کرسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لا ملح فی حادت تعامی اس کھانے میں نمک بالکل نہیں ہے لا مثیلہ لحادت طالبی فی الجامعاتی جامعہ میں اس طالب علم کی کوئی مثال نہیں ہے سمرین رحمت قصہ عمر المثال مثال پر غور کیجئے پھر ناط کو مکمل کیجئے ابل کیا دبا کا ان تک دبا سخرف الواب قبل المستر الم اول کو ہدف کر دیا جاتا ہے مسترم اول سے پہلے مسترم اول جس طرح کے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے بعد آنے والا جو خیل ہوتا ہے اس کا معنی مصدری معنی کیا جاتا ہے اور اس کو مسترم اول کہتے ہیں ا یا کا ان تقریبا تم بچو اس بات سے کہ جھوٹ بولو اس کا مصرمانہ یوں کیا جائے گا تم جھوٹ بولنے سے بچو یا اس کا ہوگا ہدف کر کے زنایز سے سے تزنی اور تزنی کی جمع और तजनी की जमा و نعوم وقت سلا سونے سے بچو اس کا ہوگا होगा یا کی انتنا وقت صلاحی نماز کے وقت سونے سے بچو یا والحسد اس کا ہوگا کن کنہ انسدا یا کن ان, ان تحسدنا نمبر دس اعرج منسو ارجا اعرج کی معنس ہے ارجا جم اما ارجن اور ان دونوں کی جمع کیا ہے ارجن تقول الرجل ارجو تم کہو گے یا کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی لگڑا ہے ہا دل مر ات اور ہا ہے یہ مونس دونوں کے لیے استعمال ہوگا ہا الا ارجال ارجن اور اسی طرح ہا الا ارجن یہ آدمی لنگڑے ہیں یہ عورتیں لنگڑی ہیں ان جمع مس بنائیے اور جمع بنائیے الکلمات آتی یا تھا آنے والے لفظوں کی اللہ حادل اس پیٹرن پر اس طرز پر اب کم بکماؤ بکمن اخرسو اب کم گنگا اخراسو کہتے ہیں غالباً جس کی زبان میں لکنت ہو اخرسو خرسا خرسن اوارو او رو بھینگا او را ارن اما اندھا امیا امین اخرو یہ بھی آنکھ کے کسی نقش کو کہتے ہیں اخبارو جس کی آنکھ میں کوئی نقص ہو اخوارو آنکھ میں سوری نقص نہیں بلکہ آنکھ میں خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں اخوارو موٹی اور خوبصورت آنکھوں والا معنس سے اس کی ہاؤ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی اس کی جمع ہورن خوبصورت آنکھوں والی یا اخرا او ہورن احلا ہمرا ہمرفرا سفرا سفر جمع اسودا سعدن ابا اس کا بو کی بجائے یا کی مناسبت سے با کے نیچے زیر آ جائے گی بی استعمال ہوگا طرح نیچے آ بھی رہا ہے آین او جس طرح اس کی بھی او کی بجائے اینن آ اس کا معنی بھی یعنی آ آ یعنی خوبصورت آنکھوں والی این او اور اینن اینن تاکید آگے اس کی مزید صفت استعمال ہوتی ہے اینن پورن یعنی خوبصورت آنکھوں والی اور اینن اس کی تاکید ہے بہت زیادہ خوبصورت اور دلکش آنکھوں والی جنہیں ہم پورے کہتے ہیں گیارہ نمبر مصدر مسترکا سکاتن جو ہے یہ واسی کا کا مستر ہے وہ لہو مسترآخر ون اور اس کا ایک اور مصدر بھی ہے جو واؤ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اوکن المثال الواوی لہو مسدرانی جو مثال واوی ہوتا ہے مثال اس فیل کو کہتے ہیں جس کے شروع میں حرفِ علت آئے المثال الواوی الہو مسترانی مثال واوی اس کے دو مصدر ہیں کے پیش کیجیے وصف اور وصوفن یاسی یصف بیان کرنا وسالا یاسیلو پہنچنا وصلن اور وسو اور یا واہبا یابو کسی کو عطا کرنا واہ ادا یا کرنا واہدن اور وہ ادن واب کسی کو عطا کرنا وح اور وہ ہُون واسام یاسیم کسی چیز پہ نشان لگانا واسام یاسیم وسمن اور وسومن واسانا یاسین وزنن اور وژن تجما حجورہ اللہ حجرات بیدم جین تجما جورہ جر تن کی آپ جمع لے کر آئیں گے علا حجرات حجرا کے وزن پر حجرا کی طرح بزن مل جیم کی پیش کے ساتھ اجماع الاسمال اتیتہ ھذل جمع انے والے اسموں کی جمع بنائیے اس طرح کی جمع یہ والی جمع غرفة سے غرفاتن شرفۃ کہتے ہیں بالکونی کو شرفات خطوہن قدم اٹھانا خطواتن نمبر تیرہ اعدب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اعودب اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ, جیسا کہ آپ کہتے ہیں اعود بل کیا دبی حرف حرف الر قبل المست حرف جر کو ہدف کرنا جائز ہے مصدر اول سے پہلے مثال کے طور پہ ان اکونا یہ مصدر اول ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہو جاؤں جھوٹوں میں سے اس کا ترجمہ یوں کریں گے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جھوٹوں میں سے ہو جانے سے تو ان انکون مصدر اول ہے مصدر اول سے پہلے من جو حرف جر ہوتا ہے اس کو ہدف کرنا جائز ہے تقولو آپ کہتے ہیں اللہ نصلیہ من ہو یا بےظر بی ہو کوئی بھی حرف جر ہو اس کو ہدف کرنا جائز ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور انسلیہ بھی ٹھیک ہے, اور بھی ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں امتحان کے بارے میں وہ کیسے کس طرح ہوگا آدھا یہ ہن ہن یہاں پہ کئی بھائی بدل امن امتحانی کئی بھائی جو ہے یہ المتحان سے بدل ہے اور فتنزیلی اور قرآن پاک میں ہے وہ یس سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایانصا کب ہوگا اس قیامت کا لنگر انداز ہونا یعنی کب وہ لنگر انداز ہوگی کب یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت آ کے پراؤ ڈالے گی یعنی وہ تن تن ایسا کہتے تھے البدل الربا اطوانوا ان بدل کی چار قسمیں ہیں وہیا بادل الکلی بند الکلی بادل الکل کل کا بدل کل میں سے نہو نا جہاں اقوقہ محمدن آپ کا بھائی محمد کامیاب ہو گیا ہے تو اقوق اور محمدن، یہ محمدن اقوقہ سے بدل کل ہے یعنی حقوق اور محمدن دونوں سے ایک ہی مراد ہے بادل الباد مدل کل کل میں سے بعد کا بدل نہ ہو عقل تاجتا میں نے مرغی کھائی یعنی اس کا نصف حصہ ہاف مرغی اداجت نصفا بدل الشتما بدل استعمال نہلوب ہو مجھے یہ کتاب پسند آئی ہے یعنی اس کا اسلوب الب المبا نہ کتاب ادرا مجھے کتاب دو کتاب کاپی طرح ہم کہتے ہیں یہ کتاب دینا اچھا یہ کاپی جو ہے البد المباین مباین ایک دوسرے سے الگ تھلگ بدل آت نل کتاب پہلے آپ نے کہا کہ کتاب مجھے دو پھر آپ کو احساس ہوا کہ کتاب تو نہیں میں نے تو یہ کاپی مانگی ہے پھر آپ نے ساتھی کہہ دیا دفترا اس کو بھی بدل کہیں گے لاشترا تو فی البد علی لاشترا تو فل بد علی وابک المبت بدل میں یہ بات اس کی شرط نہیں ہے شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ وہ مبدل ہو کے مطابق ہو پھر تاریخی و تنقیری معرف اور نخرا ہونے میں یبدل یو من الاسم اسم کو بھی اسم سے بدل کے طور پہ لایا جا سکتا ہے والفعل من العمن فیل کو فیل تے تو من اور جملة کو جملة سے نہ سکتے ہیں بدل وغیرہ کو کہ آگے جو جملہ آ رہا ہے یس النا کا شاہر الحرامی وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں, یعنی اس میں لڑائی کرنے کے بارے میں تو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ کے انجام کو پائے گا گناہ کا انجام کیا ہے یوزاف لہ ال اس کو عذاب دگنا دیا جائے گا اب یل اسامہ کی وضاحت ہے بدلے اشتمال بدل الکل من الباد وغیرہ اس نے تمہیں مدد فراہم کی اس سے جو تم جانتے ہو بنی اس نے مدد فراہم کی تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد فراہم کی اس کا بہت زیادہ کسی کو چیز دینا فراوانی سے نوازنا جس کو کہتے ہیں کہ کمبھ لذیم یعنی مطلب فراوانی دی اس نے تمہیں اس چیز کی جس کو تم جانتے ہو اس نے تمہیں فراوانی سے نوازا کس میں جانور اور یہاں اس کی وضاحت ہے بڑی بڑی کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف انہیں کیسے پیدا کیا گیا وضاحت ہے کہ اونٹوں کے بارے میں اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کس مقصد کے تحت کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اس سے کیا مراد ہے یہ اس نظر سے دیکھیں کہ ان کی وہ تخلیق پہ غور کریں کی بدل کی جو چار الحرف کی جمال حروف بھی اسمال ہوتی ہے اور الحروف بھی حروف مشبہب الفیل بھی کہہ سکتے ہیں اور الحرف المشبہ بھی یا سطح چھیا انّا انا کا انا لا کنہ لا اللہ انّا تفیدان توقید یہ دونوں تاقید کا منع دیتے ہیں تاکید کا منع دیتے ہیں ان اللہ شدید القاب یقین اللہ سخت سزا والا ہے یعنی سخت سزا دینے والا ہے والم اللہ شدید القاب اور تم جان لو کہ اللہ سخت سدا دینے والا ہے ان کا منع بے شک یا یقیناً کیا جاتا ہے اور انا کا مانا کہ بہرحال کے بارے میں یہی ہے کہ یہ تاکید کا مانا دیتے ہیں یعنی دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں قَأَنَّ کا ان تفید التشیح یہ تشبیہ کا مانا دیتا ہے نہو کا انلم کہ علم تو روشنی ہے یعنی علم کو روشنی سے تشبیح دی گئی ہے وقت تفید الزن اور کبھی کبھی یہ ذن کا گمان کا مانا دیتا ہے نحو کان اننی اعرفک گویا کہ میں تمہیں پہچان پہچانتا ہوں لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں نشک کا اظہار کا میرا خیال ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں لیکن تفید الاستدراك استدراک کا معنی دیتا ہے استدراک یعنی جملہ ایک ختم کرنے کے بعد اس میں جو پہلو رہ گیا ہو اس کی تلافی کرنا نحو حامد ذکی حمل ذہین ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بیان کیا جا رہا ہے لیکن تو اس کو کہتے ہیں اس سے دراک تفید و تمن لئیتا ہاں لئیتا تفید و لئیتا جو کہ خواہش کا تمنا کرنے کا خواہش کرنے کا معنی دیتا ہے نحو ہو الشباب یعود یا کاش جوانی واپس لوٹا ہے لا اللہ تفید و ترجیح و یہ معنی دیتا ہے امید کرنے کا اور ڈرنے کا یعنی خطرہ محسوس کرنے کا امید یا خدشہ کہہ امید کرنا یا خدشہ ظاہر کرنا نہ اللہ, لی شاید اللہ یعنی امید ہے اللہ مجھے بخش دے لعل يموت ظاہر ہے, امید ہے زخمی مر جائے تو نہیں کہیں گے جہاں کہیں گے خدشہ ہے کہ زخمی مر جائے زخمی کے مر جانے کا خدشہ ہے بشارے کو بڑا گہرا زخم لگا ہے یہاں امید تو نہیں کہنا چاہیے اندیشہ ہے اس بات کا تد خلو حبتبری یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر فتحم سب اللہ تو یہ حروف پہلے کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور یوسمسما ہا اور نام رکھا جاتا ہے اس پہلے لفظ, کو اس پہلے لفظ کا ان حروف کا اسم اور طرفہ اور دوسرے کو حالت رفا میں ہی رہنے دیتے ہیں اور یوسما خبر اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ان کی خبر نہ غفورن اللہ, اللہ مبتدا ہے غفورن خبر ہے ان اللہ غفورن ہوگا تو پھر اللہ کو انا کا مبتدا کہنے کی وجہ انا کا اسم کہہ دیا جاتا ہے اور غفور خبر ان خبرو انہ یعنی انہ کی خبر من احکام حکام اسم خبر ان حروف کے اسم اور ان کی خبر کے احکام میں سے یہ بات بھی ہے کیا ہے کہ ان کا اسم ہو لم نہ جیسا کہ گویا کہ کوئی چیز ہوئی ہی نہیں یعنی میں تو اس کے گھر گیا ہوں میں نے تو یہ سنا تھا پتہ نہیں کتنا پریشان ہے اور ہر وقت وہ روتا رہتا ہے لیکن جب میں اس کے گھر گیا تو مجھے تو ایسے لگا کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں اور بالکل پہلے سی حالت پہ تھا کا خبر وحا کا خبردا اما مفرت الما جملۃ شبل اس کی خبر بھی مبتدا کی خبر کی مانند ہوتی ہے یا مفرد یا جملہ اور یا شب جملہ نہ ان اللہ سرین حساب یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے ان اللہ یا فروبا جمی آ یقین اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بخش دے گا ان اللہ اند علم آتی یقیناً اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے سے یعنی جس میں ہو اس کہیں گے پاس ہوا تقدم و علیہ نہیں جائد ہے اس کی خبر کو یعنی ان حروف کی انا وغیرہ کے حروف کی خبر کو پہلے لانا علیحا ان پر جو تقدم علیہ ان وغیرہ کی خبر کو پہلے نہیں لایا جا سکتا ولا نہ انا وغیرہ سے پہلے اور نہ ہی وغیرہ کے اسم سے پہلے یعنی اس کی خبر کو لایا جا سکتا ہے فلا یا تو اس طرح کہنا جائز نہیں ہے غفور جملہ تھی ان اللہ غفور غفور اس جملے میں غفور ان اللہ نہیں کہا جا سکتا یہ جوز و یہ جو خبر ہا بینا بینسم ہا ادا کان السم و, و, ها ها و, و اور خبر و جائز ہے تو خبر اس کی خبر کو درمیان میں لانا یعنی اس کی نہیں مطلب انہ وغیرہ کی ان حرفوں کی خبر کو درمیان میں لانا جائز ہے ان حرفوں کے درمیان اور ان حرفوں کے اسم کے درمیان خبر درمیان میں آ سکتی ہے کب اذا کان الاسم و جب اسم تو معرفہ ہو اور خبر شبہ جملہ ہو نہ ہو اناً ضروری ہے یہ اسم ہو انکالن لدینا نہیں کہیں گے ان لدینا انکالن یقیناً ہمارے پاس یہ بیڑیاں ہیں انا معلوسو یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے یوزو تقولو اب یہاں لدینا بھی اس میں ضرف ہے شبھا جملہ ہے اور مال دوسری بھی اس میں زرف ماہ یہ بھی شبہ جملہ ہے تو شبہ جملہ جب ہو اس کی جو ہے وہ خبر تو پھر یعنی اسم کو لایا جا سکتا ہے خبر کو یعنی انا وغیرہ اور ان کے اسم کے درمیان لایا جا سکتا ہے یعنی تو قولو نون بقایا تھی اعلی نون بقایا کو داخل کرنا جائز ہے الا انا انا انا وغیرہ پہ انا انا کا انا لیکن کنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ان یہ بھی ٹھیک ہے اور انی یہ ان اور یا کے درمیان جو نون ہے اس کو نون بکایا کہتے ہیں وہ ان نی و انی وقہ انی وقہ دونوں طرح صحیح ہے اما لیتا جہاں تک لئیتا کا تعلق ہے فلاط و حد منہا اللہ تو اس سے جو ہے فلاط و حد منہا اللہ تو اس سے نہیں کیا جاتا نون مگر ندور بہت کم نادور جسے کہتے ہیں مطلب ہے کہ وہ یعنی انا انا کا انا لاکن یہ دونوں طرح دیکھو لئیتا کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تر نی ہی استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے وہ نہیں کہا جائے گا بلکہ لئیتا اگر ہو اس کام ہو تو اللہ کریلن جہاں تک لا اللہ کا تعلق ہے تو اس پر وہ داخل نہیں ہوتا انہوں نے بکایا پر مگر کم لال کے بعد انہوں نے بکایا نہیں آتا اللہ اللہ نی نہیں کہیں گے لعلنی بہت کم کہیں اس کا استعمال ہو تو ہو باخر الداء الحمد اللہ